تبارک نزل الفرقان على عبده ليكون نذیرا باللہ میرے شعیطان رجین بسم اللہ رحمان رحیم ان اللہ ہم سورہ آراف کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آج کے درس کے اختتام پر ہم استاد محترم جناب ڈاکٹر اسراہ احمد صاحب کا ایک مختصر بیان بھی سماعت فرمائیں گے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سورة العراف کی آیت امبر بتیس سے متعلق شروع کریں گے انشاءاللہ سورة العراف آیت امبر ہے بتیس تھرٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرجن عبادہ وطیبات من الرزق اے نبی علیہ السلام فرمائیے کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی اور پاکیزہ رزق یہ اصل میں ایک ذہنیت بن جاتی رہبانیت والی دنیا کو ترک کر دو دنیا کی جائز نعمتوں سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ اور اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے یہ رحبانیت ہے جو نسارا میں بھی پیدا ہوئی اسلام نے اس کو ڈسکرج کیا ہے اللہ نے زمین بنائی سجائی ہے بندوں کی نعمتیں ہیں بندے اس کو استعمال کریں کوئی حرج نہیں لیکن اپنے اوپر حرام کرنا یہ بالکل غلط شے ہے کل ہی علی لدین امن الفل حیات دنیا اے نبی علیہ السلام فرما جی فرما دیجیے یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے خو یوم القیامہ خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہوگی اللہ اکبر یہ دنیا میں بھی نعمت اصلن تو ایمان والوں کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہاں اللہ ان کے تو کافروں کو باغوں کو سرکشوں کو بھی دے رہا ہے یہ دنیا تو عارضی ہے اصلا نعمت ہے قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہوں گی کدالک نفسر الیات قومی علمون اسی طرح آیات کو طرح طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہتے ہیں گن اور ناحق سرکشی کو اللہ نے حرام کیا وہ تشریفانہ اور یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی یعنی شرکرے کو دلیل ہی نہیں وَآن عَلَى اللَّهِ مَا لَا <تَعْلَمُون> اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں کل کے مقرر وقت آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے امتوں کے لیے بھی وقت ہے جیسے ہر فرد کے لیے اس کی موت کا وقت اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہاں طے شدہ ہے یا بنی آدما برسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس سمہی میں سے رسول آئیں تمہیں میری آیات تلاوت کر کے سنائیں فمن اتقا فاص تو جو درہ یعنی جس نے تقویٰ کی ربیش اختیار کی اور اصلاح کر لی مراد عمل کی فلا خوفن علیہم ولاہم یحزنون ایسے دوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمجین ہوں گے اس کے برعکس والذین کردبوا بی آیاتینا وستکبروا عنہا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا کا صحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم خالدون و ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ اجر اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته پس اس سے برتر ظالم کون کا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا اللہ پر جھوٹ ماننا غلط باتیں اللہ کے طرح منصوب کرنا جیسے مشرکین کر رہے تھے تفسیر آ چکی ہے اولائک ينالون نصيبا من الكتاب یہ وہ لوگ جنہ ہیں جنہیں کتاب جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا پہنچے گا دنیا کا حصہ مل جائے گا وہ تو کافروں باغیوں کے لیے بھی ہے <سؤال> اِذَا <جَاءَتْ> <يَتَوَّفَّؤنَهُم> <سؤال> تک جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے، <سؤال> تَدْعُونَ مِن <اللَّه> <سؤال> کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے تھے <سؤال> <غلّ عنا> وہ جواب میں کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے بس شہید وسیم اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کے بے شک وہ کافر تھے کہا جائے تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے پہرے جنات اور انسانوں میں سے کلما دخلت امۃ اللعنت اختہا جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی مراد جہنم میں وہ اپنی ساتھی یعنی پچھلی امت پر لانت کرے گی حتا اذا دارك فيها جميعا یہاں تک وہ سب اس میں آگ سے دگنا عذاب دے یہ بعد والے پچھلے والوں پر بلیم ڈالیں گے انہوں نے مروا ڈالا قول لکل اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا کیا مطلب پچھلے والے خود بھی غلطی پر رہے اور دوسروں کے لیے بھی برے عمل کا باعث بنے دوہرا بعد والے خود طے نہیں کیا صحیح راستے کو یعنی تلاش نہیں کیا اس بات کا ان پہ ببال ہوگا اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی اس کا بھی ان کے لیے انجام برا ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہوگا یعنی یہ نہیں چلے گا کہ بھائی وہ ایسے تھے تو اب میں کیا کروں نا نہ نا وہ, وہ ہیں تم تم ہو ان سے ان کے بارے میں تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا البکرہ کی عید یاد آئی وہ ایک امت تھی گزر چکی اس کے لیے تو اس کا عمل تمہارے لیے تمہارا اور ان کے پچھلے باد والوں سے کہیں گے پچھلی نسل بعد والی سے کہے گی فما خان رقم علی فضل تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں اترانے کی کوشش نہ کرو فضوب کم تم تک چکھو عذاب مزہ اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تم خود اپنے گناہ کے ذمہ دار ہو اور تم نے عبرت نہیں پکڑی اس کا بھی تمہیں وبال چکھنا پڑے گا اللہ من النار یہ جو بلیم گیم چلتے ہیں نا اس نے یہ کر دیا لوگ شیدان کو گالیاں دیتے اس نے مروا دیا وہ بھی گا کہ اپنے آپ کو بلیم کرو ذکر کیا تھا نا سور ابراہیم میں پڑھیں گے وہ کہیں گے اپنے آپ کو برا بلا کو مجھے برا بلا مت کا میں تو پھوکے ماری تم نے سارا پلان بنایا اور تم نے خود عمل کیا میں بھی ادھر تم بھی ادھر اللہ اس دن کی اور اس آخرت کی ذلت سے رسوائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كذبوا بھی آیاتی نہ بے شکوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا کیا لا لهم ابواب ان کے, لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نہ ان کی روحیں اوپر لے جائی جائیں گی نہ ان کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر جائیں گے جیسے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے ولا جنا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ <الْخِيَان> یہاں تک کہ اوٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں وہ سوئی کے سوراخ میں جیسے یہ ممکن نہیں ان کفار کا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے اور اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں اگلی آیت بڑی سخت ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے لہم جہنم ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہے وَمِن غواش، اور ان کے اوپر سے اوڑنا بھی جہنم ہے آگے آگ ہوگی نیچے اوپر ہر طرف استغفراللہ اللہمہ جرنا من النار وکذالک نجزیر ظالمین اور اسی طرح ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں اس کے برعکس والذین آمنوا عامنوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لا نکلف نفساً الا وسعہا ہم کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعہ یعنی capacity کے مطابق جنا یہی یہی جنت والے ہیں کا اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں جنت والوں کا ما فی من غلم تجری من تحتیم اور ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی وہ ہم نکال لیں گے اور جنت میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہری جاری ہوں گی کیا مطلب بھائی ایمان والے کو روبوٹ تھوڑی ہیں ایمان والے اور سینٹیمنٹس بھی تو ہیں جذبات بھی تو ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی دینی بھائیوں میں بھی ہو جاتی دینی جماعتوں کے لوگوں میں بھی ہو جاتی یہ کھٹ پٹ اونچ نیچ یہ نفی والی چیزیں منفی چیزیں اللہ صاف کر کے کلیئر کر کے جنت میں داخل کرے گا ایک بار دوسری بار اللہ ہے بھائی. کوئی کہیں کہ جی تو میں کہوں گا فرشتے آ سکتا ہے آنا نہیں چاہیے اس کو پکانا نہیں بچنے کی دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے خیر تو دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیگیٹوٹی آتی ہے جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا نیچے والے اوپر والے کو دیکھا کہ ٹینشن میں نہیں ہوگا ان اللہ تعالیٰ وہاں سلام و السلام سلام سلامتی کا گھر ہے کوئی نیگیٹوٹی کوئی منفی پہلو وہاں قطار نہیں ہوں گے اس سے بھی اللہ پاک کر دے گا یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا اللہ اکبر تجریم انتہطیم النہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی مقال الحمد للہ سبحان اللہ اور وہ کہیں گے کچھ شکر تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ حدان جس نے اس جنت تک کی ہدایت آ فرما دی اللہ اکبر وما ہدایت پانے والے نہ ہوتے ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی پہلی بات جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا آپ کی میری محنتوں سے نہیں ہوگا حضور نے فرمایا علیہ السلام مسلم شریف کی روایت کوئی تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا اور اس کی آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی میں بھی جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لی حضور کی عاضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور یہ فرمانے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے بھئی یہ محنت ہو رہی اللہ قبول فرما لے مگر ان محنتوں سے نہ اس کے فضل سے اس کے فضل سے ہاں اس کی شان کریمی ہے پڑھیں گے قرآن میں جا تجھے تیرے عمل پر جنت دی. وہ کہہ سکتا ہے ہم کیا کہیں مالک تیرا فضل دوسری بات شکر تعریف اللہ کرے جس نے یہاں تک کی ہدایت دی ہدایت کیا ہے قرآن کی محفل میں آ گئے اللہ کی نعمت مسلمان ہو گئے اللہ کی نعمت کافی نہیں مرتے و کلمہ مل گیا بڑی نعمت کافی نہیں قبر کے سوال آسان ہو گئے بڑی نعمت کافی آس... نہیں حشر کی سختی سے بچ گئے بڑی نعمت کافی نہیں جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں اس محتاجی کے احساس کے ساتھ اب یہ دعا ہونی چاہیے سروت المستقیم ماں تک ہدایت کے محتاج ہے الحمد للہ حدان الحدا وما کن الحدان اللہ کچھ شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہمیں ہدایت عطا ہماری ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ نے ہمارے رب نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی لقد جات رسول رب نا بالحق یقینا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے بنو انتل کمل جنت خن تم تاہم اللہ یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان اور انہیں کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو ان کے بدلے میں جو تم کرتے رہے یہ اللہ کہہ سکتا ہے اللہ کہے گا تمہیں وارث میں نے بنا دیا ارے وارث کون ہوتا ہے جس کا ترکے میں حصہ پکا ہوتا ہے پکا جو وراثت کے احکامات پڑھا اللہ کہہ دے تمہیں جنت کا وارث بنایا تمہارے امال کے بدلے وہ مالک ہے وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے لیکن بندے کی بندگی کا تقاضہ کیا مالیگی تیرا فضل تیری عطا تیرا کرم تیرا انعام ہے میں کسی قابل نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص بالفرش اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے اتنا بڑا عمل یہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا رب کے زل رب زل جلال وام کے جلال کو دیکھے گا اس ساری زندگی کے عمل کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے مگر یہ میرے اور آپ کے رب کی شان کریم ہی وہ تم من پکارا جائے گا انتل کمول جنت اری تمہا بیما کم تم تام کہ تم اس جنت کے وارث ہو ان انال کے بدلے جو تمہیں جو تم کیا کرتے تھے اب ابدھ کے حالات ازل کے حالات تو آ آدم علیہ السلام کی تخلیق اب ابدھ کے حالات وہ جنت والے اور وہ جہنم والے ان کا ڈائلاگ ہوگا ان کے مکالمے ہوں گے اللہ نے قرآن میں نقل کر دی اللہ کا علم علم کامل ہے فرمایا و نادا صحاب الجنت یا صحاب اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے انقد وجدنا ما وعادہ ربنا حق یقیناً ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے حق سچا ہم نے پا لیا فہل وجہ تم ماں وعدہ رب حقا کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ٹھیک ٹھیک سچا پا لیا کالون وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے پا لیا جنت والے پوچھ رہے جہنم والوں سے جہنم والے بھی کہہ رہے ہم نے پا لیا اور کیا کمیونکیشن کے چینلز وہاں پر ہوں گے جنت کی وسعتوں کا مندازہ نہیں کر سکتے اللہ معاف رکھے جہنم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے اللہ یہ ڈائلوگ کروائے گا کہیں گے ہاں ہم نے بھی پایا فردن بین اللہ المین تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ ظالموں پر اللہ کی لانت کون الذین یصدون عن سبیل اللہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے و یبغون ہا عیوجا اور اس میں کجی تیڑ تلاش کرتے تھے خود بھی رکے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے کنفیوز کر کے روکنے کی کوششیں کی وہم ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر تھے و بینهما حجاب اور ان کے درمیان حجاب ہوگا و عل اعراف اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے کئی ایک یہ کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو حصہ اس میں کئی اوپر ہوں گے یہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے جہنم والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی البتہ امید یہ کہ بالآخری اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے شامل کر دیے جائیں گے یہ اکثر مفسرین کی رائے خیر ابھی یہ داخل نہیں ہوئے وہ علن عراف اور اور و بلند مقام پر کچھ لوگ ہوں گے یا عاریفون کلّم یا عارفون کلم بہم وہ ہر ایک اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے دونوں طرح کے عمال ان کہتے ہیں تو دونوں طرح کے افراد کو پہچانیں گے وناد وصحاب الجنت علیکم اور جنت والوں کو پکاریں گے کہیں گے سلام ہو تم پر لم لمیت خلوحاط معموم و بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے آراف والے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا سُرِفَ نَوْصَارُ هُمْ تِلْقَا وَأَصْحَابِ النَّارِ وَجَبْ ان کی نگاہیں پھیریں گی آگ والوں کی طرف قالو تو وہ کریں گے رَبَّنَا لَا تَجَعَلْ لَا مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالمین زالیم کے ساتھ شمار نہ کرنا پکارے گے آراف والے کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے اور جو تم تکبر کرتے تھے کچھ کام نہ آیا اہا لا کیا یہ لوگ ہیں اے اے جہنم والو کیا تم قسمے کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ نہیں دے گا تم نہیں مان والوں کا مذاق اڑایا تم نے ایمان والوں کے مذاق اڑائے ان پر تم نے ظلم کے پہاڑ توڑے تم نے غریب ایمان والوں کا مذاق اڑایا تکبر کا اظہار کیا تم کہتے تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا لو کیا دیا گیا ان ایمان والوں سے ادخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لاہم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے ونا دا صاب ال جن اور آگ والے پکاریں گے جنت والوں کو یہ جنت تو جہنم والوں کا ڈائلگ ہو رہا ہے جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو انفید وڑی نا ملما ارے ہم پر کچھ پانی تو بہا دو یہاں تو بہت گرمی ہے یہاں تو بہت شدید گرمی ہے لو بھی چلتی ہے جلایا بھی جاتا ہے اللہ اکبر. انا من الما. ہم پر کچھ پانی تو بہا دو اللہ نے رسک میں سے دیا ہمیں کچھ دے تو دو وہ کہیں گے ان بے شک اللہ نے یہ کافر پر حرام کر دیا خالص نعمت ایمان والوں کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں ہے جہنم والو اللہ دینا لے آئے کو, کو دنیا اور دنیا کی زندگی میں فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے آج اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دی بھلا دیا تھا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے آخرت کے لیے فکر کا موقع نہیں تھا ہمارے سے ملاقات کی تمہاری کو خواہش نہیں تھی آج ہمارے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کچھ نہیں دس از ٹیٹ فارٹ اللہ اکبر تو آخرت کے طلبگار نہیں اللہ سے ملاقات کے شوقی نہیں اللہ کل کہے گا ہمارے پاس بھی رحمت میں سے کچھ نہیں اللہ فراموش کر دے گا اللہ اکبر و مخانو بھی آیادون اور جیسے کہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے کتاب علم اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس نے تفصیل سے بیان کر دیا علم کی بنیاد تر ہودم ورحمت لقوم یؤمنون ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل ينظرون الا تاویلا کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس کا انجام کار سامنے آ جائے یوم یاتی تاویلہ جس دن اس کا انجام کار سامنے آ جائے گا یقول الذين نسوہ من قبل تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا تو کیا ہمارے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں کہ ہماری شفاعت کر دیں او نرد یا ہمیں لوٹنے کا دنیا میں ایک موقع ایک چانس دے دیا جائے فنعمل خير الذي كنا نعمل تم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے برے عمل ہم کرتے تھے کوئی اس حسرت کا فائدہ نہیں قد خسروا انفسهم یقینا انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا ولعنهم ما كانوا يفترون اور اسے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ وہ घड़ा करते थे इन ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام بشتهار رب تو الله ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا یہ 6 دن یقینا ہمارے 24 گھنٹے والے نہیں اس کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ایک خیال ہے بعض اهل العلم کا 6 ادوار کی طرف اشارہ ہے والله اعلم ثم استوى على العرش پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر قرار فرمایا اپنی شان کے مطابق اللہ کا عرش کیسا ہے متشابہات کچھ وضاحت تفاس میں ہے حقیقت ہمارے علم میں نہیں اللہ کیسے سبحان اللہ جلوہ افروز ہے اپنے عرش پر یہ بھی متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم ہے اس کی اصل کیفیت یغش اللیل النهار یطلبه حثیتا اللہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو اور دن اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے یہ دن رات کے نظام کی طرف اشارہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے مسخر ہیں الا له الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ کہ تخلیق وہ بھی اللہ کی ہے اور حکم کا اختیار بھی وہ اللہ کا تبارک اللہ رب العالمین اللہ بڑی برکت والا ہے تمام جہانوں کا رب اگلی دو آیات میں بلکہ تین آیات میں دعا کے بڑے پیارے آداب بیان ہو رہے ہیں اد ربکم رب بکم تدر و خفیہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپ کے چپ کے اجتماعی دعا بھی کبھی ہو جائے ہم بھی کر لیتے ہیں اصل دعا پسندیدہ ہے انفرادی طور پر چپکے بے شک اللہ حس سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا نا فرمانیاں کر کے تم چاہو کہ اللہ تمہاری قبول کر یہ بات نہیں تم اس کی مانو تمہاری مانے گا ایک اور دعا ناجائز شے کہ نہیں کی جا سکتی وہ بھی زیادتی ہے بلا تو سیدھو فلادہ اصلاح اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ ان گناہوں اور فسادی اعمال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی و دعوه خوف و اور اسے پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ یہ بھی تفصیل آ چکی ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے محسنین حسن احسان عمدگی کے ساتھ پورے یقین اور کنویکشن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے کو انجام دینا یہ بڑے پیارے آداب دعا کے اعتبار سے وَهُوَ الَّذِي بشرم رحمتی، وہ اللہ جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے, اور خوش بھری ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے تو بارش کا احساس ہوتا ہے کہ آنے والی ہیں اذا اقل یہاں کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں ہمیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں یعنی بارش خ رجنا بھی من کلف تمارا پھر اس سے ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل کدار کا نخر جل مئ تھا کروم اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ غور فکر کرو مردہ زمین کو زندگی, دیتا ہے اللہ، مرد بیش کو زندگی دیتا ہے اللہ مٹی میں دفن بیج کو زندگی دیتا ہے اللہ تو مٹی مٹی ہو جاؤ گے زندگی دے گا کون اللہ سبھانا ہوا تھا خروج نبات ہو بھی ربی اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے یہ ایک مکمن کی مثال بھی ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقص شے کے سوا کچھ نہیں نکلتا زمین میں کچھ اپنے اندر ہو صلاحیت بارش برستی یہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے جس کے دل میں رمق باقی ہو جس کے دل میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہو یہ قرآن کی بارش برسے گی تو نیک آمال کی فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی لیکن جو بنجر زمین ہو اس کو فائدہ نہیں ملتا پانی سے جس کا دل بند ہو جو ہر دھرمی پر اڑ گیا ہو جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور یہ طلب اور تڑپ کا ہونا ہدایت کے حصول کے لیے بہت ضروری کردار قومی یشکر اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات طرح طرح سے بیان کرتے ہیں اس میں غور و فکر کا سامان اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے تھے ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کامیابی پیسے سے ہے کامیابی جائیداد سے ہے کامیابی کاروبار سے ہے کامیابی شہرت سے ہے کامیابی اقتدار سے یہ ہے یہ معیارات جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب جو جتنا مشہور اتنا کامیاب جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بس کی گاٹھ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے جد و جہد ہوگی اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تباسب الحق سے سے تباسب غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیوڈ کا یہ جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب رپا کرے گا اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعن اور نبرود بہت کامیاب تھے کامیابی ان سے نہیں ہے کامیابی انسان دولت میں قانون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبا اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرون کا مقام حاصل کر لے وہ ناکام ہے خائب ہے خاصر ہے برباد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جھونپڑی تک نہیں تھی کوئی گھر نہیں تھا حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لیجیے اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے وہ بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی ایک دفعہ آشاب کے اندر اجتیاس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبیں والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی نصیبی ہو. ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شہ سے یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہ آپ دیکھئے المفلحون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی یا اللذین وعبدو ربکم فن الخیر اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹک جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی والا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے ان نما مسلی کا راہ کے میری مثال تو اس سوار کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے ہم اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کنفر دنیا کا نہ غریبوں سبھی حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو اِنَّ لَفی اِلَّ الَّذِينَ وَتَوَاسَوْ بِالحقِّ وَتَوَاسَوْ <بِالصَّارِ> یہ ہے اصل بات جو میں نے ہونے کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چمک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈالتے تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو کروسان و عصل إِلَّ ہات متباس و بلحق متباس و بب پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی ثربت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائیداد سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل صالح سے کامیابی ہے تواسب الحق سے کامیابی ہے تواسی بل سے یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لباس اللہ